کلنا یا آدم اسکن انتا وضوجکا الجن اور ہم نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلاۃ وسلام آپ سکونت اختیار کیجئے ٹھہریے انتا آپ وزوجکا اور آپ کی اہلیہ بھی دونوں قیام کرو الجنہ جنت میں قیام کرو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے آدم علیہ سلاۃ وسلام تو اکیلے پیدا کیے گئے تھے اہلیہ کہاں سے آ کوئی روایت اس بات میں نہیں ملتی کہ ہستے ہوا کی پیدائش کیسے ہوئی کچھ نہیں پتا چلتا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا ان ہن خلکن اور یہ عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی تورات رات میں بائبل میں چکے آیا ہے کہ ہوا جو تھی وہ پسلی سے پیدا کی گئی تھی تو پسلی سے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلاۃسلام کی بائبل کے بقول پسلیاں کم ہیں کم تھیں اور اس جگہ پہ خدا نے گوشت بھر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ وہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کیا واقعی ہوا کی تخلیق ٹیڑی پسلی سے ہوئی تھی کوئی اس بارے میں روایت نہیں اس جملے کو دونوں طرح لیا گیا ہے بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چکے کہا ہے اس لیے وہ پیدا ہوئی ہوگی اور بڑے بڑے اکابر محدثین اور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کی طبیعت میں ایک جو زد ہوتی ہے نا اسرار کسی چیز پہ اڑ جانا کسی چیز پہ زد کرنا یہ اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ وہ ٹیڑی بستی سے پیدا کی گئی ہے اور قرآن نے بھی اس کو ایک جگہ پہ اور بھی کہا تو وہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی حوا کی تخلیق پر بحث ہے اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علفۃ الواری میں اور دیگر اکابر بھی اس طرف کہیں ہیں اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے جیسے ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کوئی صاف بات نہیں ملتی تو وہ ٹھیک ہے قیاس ہے بس آگے کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ وہ ٹیڑھی پسنی سے پیدا کی گئی یعنی یہ کہ وہ اپنی بات پہ اصرار کرتی ہے قرآن میں بھی آیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ, کہ اسے جب بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے پریشان ہوتا ہے کہ بیٹی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹی کے متعلق کے بشیرا جب اسے بشارت دی جاتی ہے اللہ نے بیٹوں کے متعلق کہیں نہیں یہ کہا کہ بشارت دی جاتی قرآن نے بہت بہت اہم لفظ یہ استعمال کیا ہے بیٹیوں کی پیدائش پہ کہ اس کی بشارت دی جاتی اور رسول اللہ کے یہاں بھی پہلے بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی بہت سے لوگ ہیں ہے یہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتا لیکن غیر اختیاری طور پہ سنت کی اتباع گویا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے ایسا فضل وہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ وہ اس کی پیدائش سے ناراض ہوتے ہیں چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے جو ینشا فل ہلیات پلتی ہے بڑھتی ہے زیورات میں چھوٹی سی ہوتی ہے نا تو زیورات میں پلتی بڑھتی ہے یہ چیز نانی نے دے دی یہ چیز دادی نے دے دی اور خود چھوٹی سی چار پانچ برس چھ برس میں ہوش میں آتا ہے تو وہ بھی پھر چوڑیاں انگوٹیاں ایسی چیزیں بچیاں دیکھتی ہیں نا اللہ نے کہا وہ تو پلتی زیورات میں ہے وہو فی پھر خسواں میں اور لڑتی ہے بغیر دلیل کے سو بار سمجھاؤ کہ یہ دلیل ہے یہ بات ہے مگر وہ اپنی بات پہ اڑ جاتی ہے وہ اپنی بات پہ ضد کرتی ہے بغیر دلیل کے لڑتی ہے تو اس کی پیدائش پہ تم ناراض ہوتے وہ جو بغیر دلیل کے لڑ ہے نا جھگڑا کرنا یا بولنا وہ ہے اصل میں بڑی حکمت کی بات اللہ نے عورت کے مزاج میں وہ چیز رکھی ہے تکرار کی بار بار بار بار ایک ہی بات صبح پھر دوپہر پھر شام پھر فون اور بس چلے تو خط لکھ دیں کہ یہ, یہ چیز لے کے آنا اور اگر کوئی نہ لے کے آئے تو ای جات میل ہو جاتی ہے آج کل یہ سچ کہا تجربہ بولتا ہے یہ کیا وجہ ہے وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے بڑا اہم کام اس کے ذمہ رکھا ہے اور اس کی اولاد کی تربیت اولاد کی تربیت کوئی معمولی بات نہیں بچے کے مزاج میں بھی تکرار ہوتا ہے بچہ بھول جاتا ہے نا ایک چیز کھیل رہا ہے رکھ دے گا پھر پوچھے گا امی یہ چیز کیا ہے امی فلان چیز کہاں تھی یہ چیز کیا ہے یہ چیز اتنا وہ بچہ سوال کرتا ہے اتنے کہ باپ سے اگر کرے تو تیسری مرتبہ دوسری مرتبہ تھپڑ پڑ جائے کہ تمہیں ایک بار جو سمجھایا ماں تنگ ہوتی وہ سو مرتبہ پھر سمجھاتی ہے نہیں بیٹے یہ بات ہے نہیں بیٹے یہ بات تکرار ہے نا اس کے مزاج میں اور بچے کے مزاج میں اللہ نے اس حکمت سے عورت کا مزاج یہ رکھا خدا کے کاموں میں بڑی حکمتیں وہ تربیت کرنی ہے اس نے اولاد کی اور وہ اولاد کی تربیت وہ پوری امت کو نسل کو سنبھال لیتی ہے آپ ہماری اس بات کو کہیں پڑھنا چاہیں تو یہ جو یہ جو یہ جو گوروا تھے نا گوروا جو تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پریسٹ کا پڑھیے اچھا اچھا دیکھیے چلیے نظر سے گزری ہوگی جی ہاں وہ ایک ہمارے دوست تھے وہ کئی مرتبہ بات کہتے ہیں، نظر سے گزری ہے تو ایک دن ہم نے پوچھ ہی لیا کہ اس میں کیا ہے وہ کئی کتابوں کے بارے میں تو کہتے تھے پڑھا تھوڑا ہی ہے وہ تو لائبریری سے گزر رہے تھے نظر پڑی نظر سے گزری تھی اس دن سمجھ آیا کہ یہ محاورہ یوں بھی استعمال ہوتا ہے فورتھ چیپٹر اس کا پڑھیے اس نے روس کے ٹوٹنے کی چیزوں میں سے ایک چیز لکھی ہے اور اس نے کہا ہے لکھا ہے کہ میں پورے یورپ کو کہتا ہوں کہ کسی طرح ان عورتوں کو گھروں کے اندر واپس لے جاؤ روس ٹوٹا اس وجہ سے ہے کہ ہماری عورتیں گھروں سے نکل گئیں اور انہوں نے جا کے جاب شروع کر دیں اور ہماری نسلوں کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں رہا اس نے لکھا ہے کسی طرح انہیں یورپ کو بھی چاہیے اپنے گھروں کے اندر لے جائیں اور اولادوں کی تربیت کریں یہ خواتین تب جا کر کہیں یورپ سنبھل سکے گا رہ سکے گا ورنہ یورپ بھی ایسی ہی ٹوٹے گا جس طرح روس ٹوٹا ہے فورتھ چیپٹر اس کا پڑھیے گا ہیں تو چند ایک فکرے اس نے لکھے لیکن بڑی وسنی بات تو ہوا کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ کہاں سے پیدا کی گئی کیا ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ آسم فرمایا ہے وہ ایک حدیث کا جملہ ہے اور اسی کی تشریح سورہ نسا کے شروع میں بھی آ گئی ہے پانچواں پارہ اگر آپ دیکھیں سورہ نسا جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی چوتھے پارے میں دیکھ لیجئے چوتھے پارے میں چوتھی سورت ہے سورہ نسا اس کو دیکھیے بالکل آغاز سے اللہ تعالی نے ربکم گا خلقکم من نفس واحد اے انسانوں اے سب لوگوں چوتھا پارہ سورہ نساء ڈرو اللہ سے اللہ خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ ایک جان سے کون سی جان ہوئی ہم؟ آدم علیہ السلام من نفس واحدہ ایک جان سے پیدا کی سوال کا جواب دیا کرو بھائی اگر غلط ہوگا تو ہم کہہ دیں گے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہاں خلا گم منقسم واحدہ پیدا کیا ایک جان سے ایسے آدم علیہ وہ کا منہا اور اس جان سے اللہ نے پیدا کیا زوجہا اس کی بیوی کو بسمن ہوا اور اللہ نے ان دونوں سے پھیلایا رجالا مردوں کو کثیرا بہت زیادہ ونساء اور عورتوں کو بہت زیادہ کثرت سے اللہ نے مرد اور عورتیں پیدا کر دیے ان سے ایک جان سے نفس واحدہ جو تھی وہ آدم علیہ السلام سے تھے اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کی ٹھیک ہے اسی سے وہ دلیل لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہوا آدم علیہ السلام تو سے پیدا ہوئی اور وہ پھر حدیث ساتھ ملا دیتے ہیں وہ ٹکڑا لیکن جو ذرا کہتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک جان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو اور انہی کی جنس سے ایک خاتون کو بنایا خلا کا من ہا زہا ان جن یعنی اسی کی جنس سے جانوروں کا عالم الگ ہے جنات کا الگ ہے فرشتوں کا الگ ہے انسان الگ ہے تو اسی کی نو سے اسی کی جنس سے انسانوں کی نسل سے ہی ایک اور خاتون کو پیدا کیا جو ان کی بیوی تھی اور ان دونوں سے اللہ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا یہ آیت ہے اور اسی طرح وہ حدیث ہے یہ زیادہ سے زیادہ بس یہ سرمایہ ان حضرات کا جو کہتے ہیں کہ حبا آدم علیہ صلاحۃسلام سے پیدا کی گئی تھی اور جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث میں جو آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اور وہ بھی ایسی ٹیڑھی ہے یعنی اس کی فطرت اور مزاج میں تکرار شامل ہے ہاں ایک اور جگہ بھی آیا ہے حدیث میں رس اللہ صلی اللہ نے فرمایا تم اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا پکثر حت طلاق اور اگر تم سے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے طلاق دے بیٹھو گے یہ دلیل ہے اس کی اور محدثین نے لکھا ہے کہ جو کچھ تھوڑی بہت عورت کے اسرار اور تکرار کی عادت ہوتی ہے اسے برداشت کرنا چاہیے اگر برداشت نہیں کرے گا تو وہی ہوگا جو حدیث میں آیا ہے کہ آدمی ہاتھ دھو بیٹھے گا محروم ہو جائے گا خدا کی اس نعمت سے ٹھیک یہ ہے تو ہم نے کہا تم رہو اور آپ کی بیوی رہیں الجنہ جنت میں اس سے ثابت کیا ہے فکہ نے کہ عورت رہائش میں مرد کے تابے ہے بیوی جو ہے رہائش میں شوہر کے تابے ہے اس کا شوہر جہاں بھی اسے رکھنا چاہے گا رکھے گا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا آدم علیہ السلط سے کہ آپ رہیے اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہے گی اور اللہ نے کہا کہ جنت میں رہیے اور اسی لیے فکاہ نے عورت کے حقوق میں سے یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر وہ یہ مطالبہ کرے کہ میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو یہ اس کا حق ہے شوہر کو اس کا حق دینا پڑے گا تفصیل سے بحث انہوں نے کی ہے کہ پھر اس کو کتنی جگہ دی جائے تو وہ کہتے ہیں ایک کمرہ اور ایک اس کے ساتھ پائلٹ اور کچن میں باورچی خانے میں اتنی جگہ کہ وہ جو چاہے پکائے کوئی اس میں دخل اندازی نہ کر سکے تین اور ٹہلنے کے لیے کچھ جگہ یہ چار چیزیں اس کا حق بنتی ہیں اگر وہ ماں باپ کے گھر میں اسے دلا سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے الگ گھر لے کے دے دے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے کم اس کا حق نہیں ہے اگر شوہر سے وہ اسرار کرے اور شوہر باوجود استطاعت کے پورا نہ کرے تو پھر وہ گناہگار وجہ اس کی یہ ہے کہ اس لڑکی کے ذمے ساس اور سسر کی خدمت تو اللہ نے کی نہیں اللہ نے ان کا حق نہیں رکھا اور آزادی خدا نے اسے دی ہے تو اپنی آزادی کا استعمال ہے کہ ایک کمرہ اور اس کے ساتھ ٹوائلٹ کچن اور ایسی جگہ جہاں پر وہ ٹہل سکے یہ سب اس کا حق ہے اور شوہر چاہے اسے اپنے اپنے ماں باپ کے گھر میں اتنی جگہ دے اور چاہے الگ لے کے دے یہ شوہر کا مسئلہ وہ کلا رغد رغدن اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے یہ اس لیے آپ سے ارض کرتے جا رہے ہیں کہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں اور شریعت کی بہت سی تعلیمات ایسی ہیں جو مسلمانوں نے اس وقت عمل کیا تھا جب مسلمانوں کے معاشی حالات اچھے تھے اب بھی معاشی حالات اچھے ہوں گے تو مسلمان اس پہ عمل کر سکتے ہیں لیکن معاشی حالات ہی اچھے نہ ہوں تو ان چیزوں پہ عمل بالکل ممکن نہیں رہتا کبھی کبھی جن ممالک سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں وہاں وہاں کس کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد الگ گھر لے کے بیوی کو دے دے اور اپنے والدین کو الگ گھر لے کے دے بیوی کو الگ گھر لے کے دے اور دونوں کا خیال بھی رکھے معاش کے مسائل اس لیے پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور لوگ معاشی مسائل پر توجہ نہیں دیتے بس سمجھتے ہیں اللہ مالک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گا خود سوچنا چاہیے اللہ نے جو عقل دی ہے کہ معاشی حالات کے اعتبار سے آسودگی ہوگی تو دین ہی پر آسانی سے عمل کر سکے گا دین کے کئی ایک مسائل ہیں جو معاش سے وابستہ ہیں ان پہ عمل ہو سکے گا اور جہاں پر معاش میں کمزوری ہے اور نہیں ہو سکتا عمل وہاں خام خواہ لوگوں کو تنگ کرنا کہ جی آپ کے گھر میں فرض کیجئے کوئی مسئلہ شرح پردہ نہیں ہے یہ چیزیں نہیں ہیں فلاں سے پردہ نہیں فلاں سے پردہ نہیں بھئی کہاں جائے اس کو تو اپنے جان دشوار ہے گھر میں دس آدمی رہتے ہیں اگر وہاں وہ یہ مسئلہ کھڑا کر لے گا کہ جی پردہ میری بیوی بی کرے گی سب سے اور یہ ہوگا تو, تو گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا وہ تو اس کے, اس کے حصے میں آدھا کمرہ بھی نہیں آتا. یہ <سطح> حقائق ہیں جو جن ممالک سے ہم آئے ہیں نا وہاں حقیقتیں گئی تو اس لیے سوچ سمجھ کے لوگوں سے فتوے بھی وہ کی امپلیمنٹیشن بھی کرنی چاہیے اور سوچ سمجھ کے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ نے معاش کے ساتھ دین کا کتنا حصہ جوڑ دیا ہے کہ معاشی اعتبار سے خوشحال ہوگا تو جا کر کئی شریعت کے مسائل ہیں جن پہ آسانی سے اطمینان سے عمل ہو سکے گا اتنی بےہدا بات کبھی کبھی ہم سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی وہ فلان، امریکہ چلے گئے انگلینڈ چلے گئے کمانے کے لیے چلے گئے تو ہم کئی ایک مرتبہ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ اچھا بھائی کمانے کے لیے گیا یہ بتاؤ گنا کیا کیا اس میں کون سے گنا کی بات پھر چپ ہو جاتے ہیں جی کافروں کا ملک ہے. ہم کہا صاحب بالکل کافروں کا ملک ہے مانتے ہیں وہ جا کے کافروں کے ہاں ملازمت کر رہا ہے اور ملازمت اگر اس کی جائز ہے شرن حرام کی ملازمت نہیں کر رہا تو وہ اس سے پیسے جو کما رہا ہے اس میں گنا کی کیا بات کیوں خام خاں لوگوں کو, کو تنگ کرتے ہیں تنقید اور ایسے بھی بہت سے ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہیں کہ صاحب آئیے گا آپ کو یا آپ کے صاحبزادے کو بھی ویزا دلوا دیتے ہیں پھر وہ سب جائز ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے شرع چیز کوئی نہیں تھی وہ صرف ذاتی رنجشیں ہیں اندر کی کہہ رہے کافروں کے ملک میں گئے کمات کماتا ہے تو وہی ٹھیک بات کرتا ہے جائز کام کرتا ہے اس میں کون سی ایسی بات اور بنیاد سب چیزوں کی یہ ہے کہ یہ احساس نہیں رہتا کہ زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا ان چیزوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رہیے اور آپ کی اہلیہ اور دونوں کھاؤ رغدن خوشی سے من سوشے تمہار جہاں سے تم چاہو اس سے نے استعمال کیا ہے بیوی کھانے میں شوہر کے تابے نہیں ہے اگر وہ کوئی چیز نہیں کھانا چاہتی تو اس کی مرضی شوہر نہیں کھانا چاہتا تو اس کی مرضی یعنی دونوں ایک دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ کھانا یہی کھانا ہے وہ اس کی تابے نہیں ولا تک را ہاض اور تم دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممانت آدم علیہ السلط کو بھی کی گئی تھی اور ہبا کو بھی کی گئی تھے علیہ السلط والسلام اور منع جو چیز تھی وہ کھانا تھا اور ترجمہ دیکھیے یہاں کیا بنتا ہے بلا تکرا وا حاض اس طرح کے قریب بھی نہ جانا اصل میں قریب جانے سے تو منع نہیں کیا گیا منع تو فرمایا گیا کہ کھانا نہیں ہے اس چیز کو یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ کوئی چیز اصل میں جائز ہوتی ہے لیکن اس کے لیے فکا منع کر دیتے ہیں کہ یہ, یہ کام نہیں کرنے وہ اسی وجہ سے کہ اس جواز کے بعد آگے چل کے حرام کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ اگر جواز کی اجازت دے دو گے تو اس کے بعد جا کے وہ حرام میں پڑ جائے گا سگریٹ تمباکو کل آپ سے ایسا کیا تھا ہے نا کہ تمباکو کا اصل میں پینا جائز ہے ایک آدمی اپنے بچوں کو منع کرتا ہے کہ خبردار جو یہ حرکت کی کیونکہ اس سے پتا ہے کہ آج اس چیز کی اگر اجازت دے دوں گا تو بچے کے خلاف خراب ہو جائیں گے آج سیریز پیتا ہے کل کو سینما دیکھے گا پرسوں اور کیا کیا حرکتیں کرے گا تو اب وہ جو کھڑا ہو جائے گا شرنت شرن جائزہ مفتی صاحب نے اس کا فتوا دیا ہوا ہے تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ فتوے کی بات کر رہے ہیں باضی ہی کہ وہ اپنے جی کو ایسے کرتا ہے کہ کسی طرح آگے بڑھنے کی اجازت ملے اللہ نے فرمایا ان دونوں کو کہ تم اس کے قریب بھی نہ جانا اور اصل میں قریب جانے کی ممانعت نہیں ممانعت ہے اس چیز کی کہ تم اس چیز کو کھانا نہیں اس کو فکا کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں سد ذرائے سد ذرائع کا مطلب مسدود اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ کہ تمام راستے مسدود ہو گئے بند ہو گئے صد کہتے ہیں نا دیوار کو بھی ردے کو بھی سد سکندری سکندر کی دیوار یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کی جمع ذرائع ہو گئی کہ آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے تو اس کی جمع ذرائع ہو گئی سدے ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورسز وہ, وہ, وہ, وہ, وہ راستے ان کو بند کر دینا جن میں چلنا کسی حد تک درست ہے مگر انجام اس کا حرام ہے تو وہ پہلے سے ہی روک دیتے ہیں کسی نے حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تقابل کیا ہے تاریخ میں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کیوں نہیں ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کیوں ہو گئی تھی تو اس نے تجزیے میں لکھا اس مورک نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو لوگوں کو جو اصل حد ہوتی تھی اس سے بھی دس ہاتھ پہلے ہی روک دیتے تھے کہ بالکل یہ کام نہیں کرنے تو کوئی بہت بھاگتا بھی تھا تو کتنا ایک ہاتھ آگے چلا گیا دو ہاتھ آگے چلا گیا تو اس لیے امن رہا اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا باتیں تو جائز ہیں کیا حرج ہے لوگوں کو اجازت دینے میں تو وہ آخری حد تک انہوں نے اجازت دے دی نتیجہ یہ کہ لوگوں نے جب اس کے آگے قدم نکالا تو وہ حرام میں چلے گئے تو یہ چیزیں سدے ذرائع کے طور پر استعمال ہوتی ہیں کہ چیز جائز ہے مگر اس وجہ سے منع کر دینا کہ اس کا انجام آگے کو خراب نکل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم دونوں اس طرف کے قریب نہ جانا فتقونا من الظالمین اور گنا تم دونوں ہو جاؤ گے نادانوں میں سے اللہ تعالی نے ان کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ کر سکتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے یہ چوائز نہیں دادا تو والد صاحب کو کہہ سکتا ہے کہ بڑے نالائے کو اور بیٹا کہے کہ ابا کل آپ کو کہہ رہے تھے نالائے کو یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوگا اسی طرح اللہ کہہ دیں حق شانو تو اللہ تو اللہ ہے فرت کونا میں تم نادان ہو جاؤ گے ترجمہ تک اس کا احتیاط سے کرنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام بہرال اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور اللہ کے محبوب تھے بات وہی ہے کہ بار بار جب کہتے ہوں گے کہ آدم یہ کرو آدم وہ کرو آدم یہ نام سیکھو آدم جاؤ جنت میں آدم اپنی بیوی کے ساتھ رہو آدم یہ چیز کھاؤ کیسی محبت ہوتی ہوگی نام بار بار سنتے ہوں گے اللہ کی زبان سے اپنا تو آدم علیہ السلط والسلام کے کیا جذبات ہوں گے کہ کائنات کفر الدگار اور اللہ میرا نام بار بار ایسے لے رہے تو اس لیے ترجمہ احتیاط سے کرنا چاہیے کہ کرنا تم نادان ہو جاؤ گے